حم م ع ن س ق يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله اے پیغمبر اللہ جو عزیز و حکیم ہے تم پر اور تم سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان پر اسی طرح وہی نازل کرتا ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور وہی ہے جو برطری اور عظمت کا مالک ہے تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِن اللہ <رحیم> ایسا لگتا ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں گے اور فرشتے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں یاد رکھو کہ اللہ ہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ عليهم وما انت عليهم اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے رکھ بنا رکھے ہیں اللہ ان پر نگرانی رکھے ہوئے ہیں اور تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا تم زیر وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ تم الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ اور اسی طرح ہم نے یہ عربی قرآن تم پر وہی کے ذریعے بھیجا ہے تاکہ تم مرکزی بستی یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو اس دن سے خبردار کرو جس میں سب کو جمع کیا جائے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں شاء اللہ شفی رحمتی نفی اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور جو ظالم لوگ ہیں ان کا نہ کوئی رکھوالا ہے نہ کوئی مددگار ام شَيْءٍ قدی کیا ان لوگوں نے اس کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالے بنا لیے ہیں سچ تو یہ ہے کہ رکھوالا اللہ ہی ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے مختلف تم فی مل شیم سہ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ تو اور تم جس بات میں بھی اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے لوگو وہی اللہ ہے جو میرا پروردگار ہے اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی سے میں لو لگاتا ہوں فاطر جعل کم من ازو ازواجا ومن الانعام ازواجا الم فی ہی وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جوڑے پیدا کیے ہیں اور مویشیوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں اسی ذریعے سے وہ تمہاری نسل چلاتا ہے کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے اور وہی ہے جو ہر بات سنتا سب کچھ دیکھتا ہے، لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُقُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ آسمانوں اور زمین کی سارے کنجیاں اسی کے قبضے میں ہیں، وہ جس کے لئے چاہتا ہے، رزق میں وسط، اور تنگی کرتا ہے یقیناً وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے شرل کم بِهِ نوہل اوہینکم وی نبرہی مو س وَلَا سنکیمین ترپوفی قبر عال المشرقی نمت اللہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ طے کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا اور جو اے پیغمبر ہم نے تمہارے پاس وہی کے ذریعے بھیجا ہے اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم موسا اور عیسا کو دیا تھا کہ تم دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا پھر بھی مشرقین کو وہ بات بہت گراں گزرتی ہے جس کی طرف تم انہیں دعوت دے رہے ہو اللہ جس کو چاہتا ہے چن کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور جو کوئی اس سے لو لگاتا ہے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 ان سلکی تبری اور لوگوں نے آپس کی عداوتوں کی وجہ سے دین میں جو تفرقہ ڈالا ہے وہ اس کے بعد ہی ڈالا ہے جب ان کے پاس یقینی علم آ چکا تھا اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معین مدت تک کے لیے ایک بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا اور ان لوگوں کے بعد جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا ہے وہ اس کے بارے میں ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے انہیں خلجان میں ڈال رکھا ہے فَلِذَلِكَ فَدْعُ رب نبم لو کم لا حُجَّةَ لینا وَبَيْنَكُمْ اللہ لہذا اہ پیغمبر تم اسی بات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہو اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی دین پر جمے رہو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو اور کہہ دو کہ میں تو اس کتاب پر ایمان لایا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہمارے اور تمہارے درمیان اب کوئی بحث نہیں اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کے پاس آخر سب کو لوٹنا ہے والذین فلب اور جو لوگ اللہ کے بارے میں بحثیں نکالتے ہیں جبکہ لوگ اس کی بات مان چکے ہیں ان کی بحث ان کے پروردگار کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اللہ کا غزب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے اللہ تقریب اللہ وہ ہے جس نے حق پر مشتمل یہ کتاب اور انصاف کی ترازو اتاری ہے اور تمہیں کیا پتا؟ شاید کہ قیامت کی گھڑی قریب ہی ہو یستعجل بہا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ الف جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے آنے کی جلدی مچاتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اس سے سہمے رہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے ارے جو لوگ قیامت کے بارے میں بحثے کر رہے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور چلے گئے ہیں اللہ فون القوئی اللہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے وہ جس کو چاہتا ہے رسک دیتا ہے اور وہی ہے جو قوت کا بھی مالک ہے اقتدار کا بھی مالک منها دو له في دو من خیروتی جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہو ہم اس کی کھیتی میں اور اضافہ کریں گے اور جو شخص صرف دنیا کی کھیتی چاہتا ہو ہم اسے اسی میں سے دے دیں گے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ام کیا ان کافروں کے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین طے کر دیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے اور اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ کن بات طے شدہ نہ ہوتی تو ان کا معاملہ چکا دیا گیا ہوتا اور یقین رکھو کہ ان ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے توم وینو عمل والی حتی فیروطل جن لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل اس وقت تم ان ظالموں کو دیکھو گے کہ انہوں نے جو کمائی کی ہے اس کے وبال سے سہمے ہوئے ہوں گے اور وہ ان پر پڑھ کر رہے گا اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک کمل کیے ہیں وہ جنتوں کی کیاریوں میں ہوں گے انہیں اپنے پروردگار کے پاس وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے یہی بڑا فضل ہے فل قرب حسن تنفی ہے حسن ان اللہ غفور شکو یہی وہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں اے پیغمبر کافروں سے کہہ دو کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے رشتہ داری کی محبت کے اور جو شخص کوئی بھلائی کرے گا ہم اس کی خاطر اس بھلائی میں مزید خوبی کا اضافہ کر دیں گے یقین جانو اللہ بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ کلام خود گھڑ کر جھوٹ موٹ اللہ کے ذمہ لگا دیا ہے حالانکہ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے اور اللہ تو باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت کرتا ہے یقیناً وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں تک کو جانتا ہے وہ وہ ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی اور معاف کرتا ہے برائیوں اور اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا پورا علم رکھتا ہے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ان کی دعا سنتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے بس اللہ دی لزیل بقریم یش ان بیائی بدہی قبی روم بصین اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رسک کو کھلے طور پر پھیلا دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے مگر وہ ایک خاص اندازے سے جتنا چاہتا ہے رسک اتارتا ہے یقیناً وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ان پر نظر رکھنے والا ہے <الْحَمِيد> اور وہی ہے جو لوگوں کے نہ امید ہونے کے بعد بارش برساتا اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے اور وہی ہے جو سب کا قابل تعریف رکھ والا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِیر اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائی اور وہ جاندار جو اس نے ان دونوں میں پھیلا رکھے ہیں اور وہ جب چاہے ان کو جمع کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے اور بہت سے کاموں سے تو وہ درگزر ہی کرتا ہے ام اور تمہاری مجال نہیں ہے زمین میں اللہ کو آجز کر سکو اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے نہ مددگار اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں سمندر میں یہ پہاڑوں جیسے جہاز اگر وہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے جس سے یہ سمندر کی پشت پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو صبر کا بھی خوگر ہو شکر کا بھی او یا اگر اللہ چاہے تو ان جہازوں کو لوگوں کے بعض اعمال کی وجہ سے تباہ ہی کر دے اور بہت در درگزر کر جائے وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آياتِنَا مَا لَهُم مِن اور جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑے ڈالتے ہیں انہیں پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں ہے فما غرض تمہیں جو کوئی چیز دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کی پونجی ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر اور پائیدار ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ درگزر سے کام لیتے ہیں وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی بات مانی ہے اور نماز قائم کی ہے اور ان کے معاملات آپس کے مشورے سے تیہ ہوتے ہیں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں اور جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ اپنا دفاع کرتے ہیں وہ جز اس تمح فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور کسی برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے پھر بھی جو کوئی معاف کر دے اور اس لحظ سے کام لے تو اس کا ثواب اللہ نے ذمہ لیا ہے یقیناً وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا سب اور جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے انم السبیل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب الالم الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور زمین میں ناحق زیادتی کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے درد نہ ذاب ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جو کوئی صبر سے کام لے اور درگزر کر جائے تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے بعد کوئی نہیں ہے جو اس کا مددگار بنے اور جب ظالموں کو عذاب نظر آ جائے گا تو تم انہیں یہ کہتا ہوا دیکھو گے کہ کیا واپس جانے کا بھی کوئی راستہ ہے چرا دون علئی ہے خوشی طرف وریوں وقال و کال الدین خوسی اور تم انہیں دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے انہیں اس طرح پیش کیا جائے گا کہ وہ ذلت کے مارے جھکے ہوئے کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے کہ واقعی اصل خسارے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا یاد رکھو کہ ظالم لوگ ایسے عذاب میں ہوں گے جو ہمیشہ قائم رہے گا لہ فم سب اور ان کو ایسے کوئی مددگار میسر نہیں آئیں گے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کی کوئی مدد کریں اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہوتا لربکم من قبل مل جم ل لوگو اپنے پروردگار کی بات اس دن کے آنے سے پہلے پہلے مان لو جسے جس اللہ کی طرف سے ٹالا نہیں جائے گا اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اور نہ تمہارے لیے پوچھ گچھ کا کوئی موقع ہوگا فَإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم انل بل ادمت سرحب وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ اے پیغمبر یہ لوگ اگر پھر بھی مو موڑیں تو ہم نے تمہیں ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا ہے تم پر بات پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ اس پر اطرا جاتا ہے اور اگر خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ایسے لوگوں کو, کو کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے تو وہی انسان پکا نہ بن جاتا ہے للہ بولی مئی یش یہ بولی مئی یشو سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے شیم ان عالم قدیم یا پھر ان کو ملا جلا کر لڑکے بھی دیتا ہے اور لڑکیاں بھی اور جس کو چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے یقیناً وہ علم کا بھی مالک ہے قدرت کا بھی مالک نلی بشرین علی مح او اویو سلسول اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءَ اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ اور کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ اس سے رو برو بات کرے سوائے اس کے کہ وہ وحی کے ذریعے ہو یا کسی پردے کے پیچھے سے یا پھر وہ کوئی پیغام لانے والا فرشتہ بھیج دے اور وہ اس کے حکم سے جو وہ چاہے وہی کا پیغام پہنچا دے یقیناً وہ بہت اونچی شان والا بڑی حکمت کا مالک ہے وَكَذَلِكَ مَا كُنتَ تَدْرِي مَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنَّ شَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور اسی طرح ہم نے تمہارے پاس اپنے حکم سے ایک روح بطور وہی نازل کی ہے تمہیں اس سے پہلے نہ یہ معلوم تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تم لوگوں کو وہ سیدھا راستہ دکھا رہے ہو صراط اللہ اللذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض الا الیلاللہ تصیر الامور جو اللہ کا راستہ ہے وہ اللہ جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے یاد رکھو کہ سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف